اور یار جس کمزور جسم گھر سے سال جمن دے بھی پائے باہر دا بھی پا لے وہ تزال ہے ماپے کہ نہیں ہو سکا ٹرالے کا سودا ٹرک پہ ٹرک کا سودا کار ہی ہونا یار بےغیرت اس واسطے نے میں بڑیا بڑے تجربے حالات ویخ ویخ یعنی اکھاشا کر کر کسی بہت باہر نکلتی دیے ٹوپی والے برخے اندے کونی بہدی آر نکل کن کوئی چاٹا وہ کوئی موگا وہدا و کوئی چھاتی ابھار وہد کد کاٹ وہد کو چھے پاس بہ کے, کے گلا کرتے فلانے بھی اج ترج آئی جی ایس کد کاٹ سے ایس رنگ دیے तेन ते कंजर का पहले सुनाया कमीज तेरी काली ते फूल जेड़े लांसी फुल भी गिण रहे कपड़िया नहीं गिन गोरे गोरे मुखड़े पे काला कला चश्मा लख लाना उस कौम से जो मुड़ अपनी धी बहन बह चोरी आ لگی نہیں جیت دل بہن کی گیرت پہ ٹھیک ہے وڈے پیر جڑے نا سنو بہت بڑے پیر یہ چھوٹے پیر سے آلے نشانی ویر کی یہ نشانی کہ مرید کے دل چ برا خیال پیدا ہوئے مشرے کچھ بیٹھا مری پیر مغرب بیٹھا ہے اپنے روحانی نظر وہ خیال بہڑا رب کو شروع کر دولا بچا اے نو مرید برئیل ترے اپنے روحانی تصرف سے طاقت برے راہ کو روکے حضور میاں شیر ربانی رحمت اللہ آپ کی گل مشہور ہے आप सरकार का एक मुरीद सिखड़ी इतिहाशक हो गया कि आशक होका ढूंढाई सिख किस पास जाए कोई एक दिन सिख चला गया रात कप्पण लगा तो वेख्या सिख डंगोरा फड़ के कार मंजी के उ बैठा किसान یہ سکھا گلط آخر اگلے جمع میاں صاحب رامت اللہ ممبر چلے جمع پڑھا دیا کتاب کردیا کردیا فرماند رہے ہو بہلیو ہزار کرو میرے کو نیت سکھ نہیں بنیا جا سکھ ہے ر لگی وضاحت پیر بھی بڑی جی اکل والے واسطے اشارے کافی سمجھ آ بھی نہیں ہوں سجنا شخصیت پرستی دلانت آ گئی گل بولتے تو نہیں پہنا دوسری آ گئی جماعت پرستی جماعت پرستی انصاف نہیں رہ جماعت پرستی کا مطلب جماعت دا بندہ جو مرضی کرے وہ سب ٹھیک ہے پاوے گلت نہیں کرے ننگا بھی بیٹھا پہ آخر ماشاءاللہ اللہ جنگت کے کپڑے پائی بیٹے دوسری جماعت دا کپڑے بھی پا کے بیٹھا ہو कु बंद भी होंगे लगी जे ए ए शक, ए आ गई जमात प्रस्ती पार्टी प्रस्ती की आ गई جی سب جماعت لا میرا سبحان خالق خالق خالق مالک ہے لکھا ہے کسے قوم دی دشمنی تو انصاف نہ بنا دے حق دا فیصلہ کروے اپنے خلاف اللہ سمجھ سمجھنے لگی مرو جماعت پرستی دلانس آ گئی کی آ گئی آئی سبحان اللہ تیسری آ گئی کسرت پرستی کی کسرت پرستی بھائی کیسے بہت بہتے جدر ہیں منویں بہتے نے کنجر نے کمینے نے جیوے مرضی نے, نے. جدر بہتے نے حکومت بھی بہتیا حق بھی بہتیاف حق جدو کترت پرستی نام سن کترت پرست بڑھ جاؤ گے پھر لازمی نتیجہ ہے حق ندی نہیں منو گے اگر ایک بندہ ہک آ سو بندہ دس ہزار بندہ حق دا مخالف ہے ہر بہتوں کی مننی ہے ایک دی نہیں حق گیا ہر سچی دکھو ادھر ویکو سڈے خدا کن نے بولو بولو ایک دے کتریاں دے خدا کن نے کنہ کی چاہیے بہتیاں کی بولو جمہوری لوگ یہ خیر خبردار آج کے بعد خدا کو نہیں ماننا پوا بھی ہے یہ فلانا ہے دربارہ سے جانا چھڑکے فلانا چھڑکے فلانا چھڑکے فلانا پوی کثرت پرستی چھڑکے ایجنٹ کیوں مبتلا ہے نہیںوٹرپین میں لانت کسرت پرستی ہے پتا نہیں کہ اسلام حق پرست مذہب ہے کسرت پرست نہیں ابراہیم سلام کوئی نبی ہر نبی مقابلے سن ہے نبی سن ہک ایسا جاندھ دسوڈا دل اس گل منگا کہ نہیں ہوں دسو ایک خدا نو یا کٹریوں کے خدا نو منیے ایک خدا اچھا <متاز> جس قوم دا خدا ایک گل ایک تو شروع دی ہے اس قوم ہزار نہیں ووٹ پاؤ دس ساہ سو گیا میں تو بولی مار دیتی میں ڈکنا پیا تھی سویر پہ کھوتی ووٹ پا دو میرے کی मैं डक थोड़ा पाया मैं डक नहीं पया मैं सिर्फ दस रहा कि सालाम एक कहना मुसलमान होगा नहीं बचा गल मैं किसी ना भाई मैं जबर नहीं कर रहा मैं धक्का नहीं मार रहा गल नहीं समझ लगी हां जिथे मर्जी पाओ پاؤ بندے تو ہو کہ تخلا سا پکی ہو گئی یہ رب والی نہیں سمجھ نہیں لگی سوا لکھ نبی افضل نے یا سا نبی افضل منڈی ہو پچھلے کی منڈے نبی شرح ہو رہے پچھلے نبیا کی شرح اور ہو رہے دی اقبال حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی ہیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی وہ آدھا زمانہ ہوئے مل پیر سارے ویچ رکھے کا کھجا کسی بھی آخر نہیں میں قسم خدا کر کے چوران سے ڈکیٹ ہوں چوری ڈکیٹی کرتے سن اورتوں آدھے سن بی بیو پردا کرو پاسے ہو جاؤ ڈکیٹ آتے سن بی بیو پاسے ہو جاؤ بیبیوں نہیں سن چھیڑتے خوشی نا آدر تو سمجھ لے کی ری کسرت پرستی شرک حق پرستی تو بولو آڈر سال اجتماع ان گل تو کسی سنا دو میں مان لا اجتماع میں مینو ایک لگتا ہے کلمہ سیدھا کرے کلمہ سیدھی کرے کلمہ سیدھا میں کوئی گل سن कलमा तो साधा ही है सीधा तेन करने गल तू सि हो गया ना कलमे इज्तेमाल बंद हो जाए नर साल इज्तेम होते पैन हूं पैण कलमे ने सीधा नहीं किया हाँ تو سب پیغام رسول اللہ نہ مشیر صاحب آئے ہوئے دو آخرے کاروبار میں غور سے <laughs> <laughs> <laughs> پیو دعا سے دعا کرے اللہ تعالی حلال کی توفیق اللہ یہ حکومتی ہیں سرکاری ہے دعو سی دنیا سر بھائی مان لال کسی بھی فرما دعا اللہ شرم حیات وہ کہنا مولوی صاحب تو ہزار ملے ہزار لبے بیٹھے بیٹھے نہ میری روزی بند یا اللہ جڑا کتر ہے یہ بھی نکل جائے پنجا لکھ پہنچ سچی نہیں ہنس کے دعا دے دیکھو سویر دعا دیکھو ہر میں کی کرتا ہے کثرستی کی لانت آ گئی یہ شرک ہے شرک ہے لا لا ہاں کلمہ میرے کو کلمہ میرے کو نہ کلمے سیدا کرنا کلمہ تو سیدا ہی جی کلما میں سیدا کرنا لان پیا تین پتہ لگے تو بھابی تو تحید کٹے ہو ہی سکتے کرنا ماہی تال کوئی ماہی تال کیا ممکن ہی نہیں وہی ہے جو غیر تو اس وقت ختم ہو جائے بغیر چکر کھڑا ہے سمجھ آئی سمجھو چوتھی لانا تھا آ گئی ہے مالی امتیاز دی مال پرستی کی ہوئے مال, مال پرستی, پرستی. جی مال چکھا ہے نا <تصفح> او دی عزت او دی قدر انہوں سلامانے انہوں سنوٹا ہے گڑی <تصفح> چھوٹی آ لائے پرانی آ لائے تپول سناکت رک گیا ہے بڑی آ <تصفح> جان دے ل... لانت نعمت مک ہے شخصیت پرستی لانت نال نعمت مک ہے حق کی جماعت پرستی پارٹی پرستی لانت نال نعمت مک ہے انصاف دی کثرت پرستی لانت نعمت حق دی ختم ہو جاندی. مال پرستی لانت شہ مکتی ہے سوڑا. شرافت. کی مک شرافت. شرافت. شرافت ختم ہو ہر بندہ یار سلوٹ سلام عزت تے پیسے والے ہر بندہ پھر پیسے کی دولت مصروف ہو جا پیسہ حاصل کرنے وہ دین تے عزت ویچی رکھ دی بھینڈ نو نٹری ہر پاسے پیسہ پیسہ ماں چود انگریز نو دھی داں چوہی خڑا ہے بچا ماں چوی خڑا اپنی کبلا دی دے دا پہرا دے گا کیوں دینا کہ اتو پیسے چوکے ہوں گے پیسے پیسے ہوا تاکہ ہر بندہ آتا ہے ہو سلوٹ میریاں قدران مائفلج میری تھاں بنے جدو جامعہ ہر بندے اٹھ کھلو من ہے جی شرافت ختم سوڑ مال دا امپیاز تے مال پرستی آئی تے شرافت دنیا کو yeah. خیرت تے اخلاقیات مک جاندن توجہ ساڑے اللہ دے فقیر بدل آج کل بیک لے جیمے جیمے مال پرستی سکول کتے نے पढ़ाइए स्कूल कुत्ते ने सबक दिता है। पैसा दौलत गठी वी गए अंग्रेज बंद अंग्रेज बंद साइंसदान बंद खुला सादे कोठे आले, मकान आए पिंडे जो लोग डंगर वैशी होंगे ने डंगर वैशी छोटे मकान आए डंगर सादे कपड़े आले डंगर अच्छा تھوڑے مالڑے ڈنگر چوکے مالڑے بڈی کوٹھیاڑے یہی بندے ہونو بندے دے پترت رہ کوئی نہ ہر بندہ پائے گیا پیسے دیدہ اور دھوپنوں آج تاں کر کے شرافت عزت نہ دی شاہ لب دی کوئی نہیں بذرگا ساڑے آخر ربائیہ کلک کیے انہاں فرمایا ہے جاگ انج بدلے آئے کہ اکان دے پھل گلاب دس دن دے پھل گلاب دس دریاواں پانی شراب دس د پیسہ عام ہو گئے تلے بندے نواب سمجھنی لگی ہوئے ڈاک مروئے سبا گن والے مت ملونڈے والا سمجھی بےٹا ہوئے ملونڈے کی جرت ہی نہیں گل کر گی اچھے لگے تیرے نام انسان سے <تصفح> اللہ اس کو پاکستان رب نی مل سکنا میں قسم خدا نہیں کرتا مل نہیں ہاں یہ ہے بھائی اجل بھی جا جہاز بڑھا کے بٹھا کے تو اس نے چڑھا جاتا جا خدا سجدہ کرے لب سمجھ تو خیال ہوں اگریزا ہے لیے سات من عمارت آپا تھلے بیٹھے سارے دور شیتان چڑھ جا چڑھ جا نہیں پچھوٹان چڑھتا شیتان کی سمجھ مطابق شیتان رب دبی جنر بات آ گئی گل سمجھا نہیں جی جدوں پیسہ بولو تو سی अक्ल हम अक फे गुलाब हम सची दस अब एवं जेडे नहीं बंदे पुत्र उन्होंने समझते अखा दे गुलाब दरियावा उल्टी गंगा कि दरिया का पानी कि शराब की मतलब आज गहरा तले बगैर समझते شریف نو کمی نہ گئی ہے امن نو نو نو نو کفر کفر اسلام اسلام سنت سنت جہاں امنجر جائز نجائز سمجھتے ہیں نجائز نائز سمجھتے ہیں عزت نتی سمجھتے ہیں بےعزتی عزت سمجھتے ہیں اور لانت پبلک خدا کی این تمیز نہیں رہی کہ ایمان نار دس ایک اور سٹ بندے پاچ پاچ کے تے کوشل مار بار کے کتیاں کو تے خدمت کر دی تے غریلو دی پھر دی جنازہ شکار ہوندی ہے تے ہو ٹھڈا کھاندی ہو ٹھڈا کھاندی ہو مکہ مکھا کھاندی ہو گاڑ کھاندی ہو کمینی اور جناب جی اگر اغوا ہوندی ہو قتل ہوندی ہو 10 10 بندے اتے نال جنا کرن ہو اوے ہزاراں مصیبتاں دا شکار ہوندی ہے جی جڑی گھر بیٹھی ہے او کسے او دا تے مر ٹھڈا کھا وے گولی کھا مرد دکا کھاوے آدھے گھر بیٹھی وہ دلیل وہ خوار ہے وہ تنگ وہ پچھا رہ گئی جیڑی ہر تھاں سے رلتی دلیل خوار ہوں کے ٹھنڈے کھانے ہاں جی عاشق ہو جی ملین بلاک یہ عزت پا گئی ترقی کر گئی وہ رہ گئی میں میرے بزرگ سچ نہیں آخر دریاوا پانی تیرے حاکم کے اکبر فاروق کے آزم خزا صلاح الدین یو پی عالم گیر بادشاہ کچا دلیاں دے سردار گل نہیں سمجھ لگی اللہ کوئی نہیں ہکا پھول گلاب دست دریاو دے پانی شراب شراب جدوں کا پیسہ پیسہ آم نہیں سی غریب مسکین شرافت دین عزت غیرت کا پہ کر جو سی سلام اگلے آند یار یہ سارے علاقے کا نواب چودھری بندہ ہے یہ بڑے ہے ساڈا کیوں آخری ہیں سارا تو ود عزت کلجوئے یار دا چھوٹا سی زبان دی لمی حکموں کا کفا سک رہی ہے چار لانت آ گئی چار لانتاں آ گئی چار نیمت انہوں کے مقابلے جڑیا گڑ سنائی وہ ختم ہو گئی اس واسطے اج گلوں کی قدر نہیں رہی گل یہ چار لانت جا مومن باہر آوے گا اسلام نے قبول کر آئی جے اسلام ہر پچھے چلیے اس پہ گل کر رہے تھا جرائم بن دین فتنیا تو فتنے کوفر کی حکومت تو نکل دین سمجھوئے فتنے کوفر سن لے مثال ایک دن کفار دیا حکومت فیتنے عام کر دیا فیتنیا تو جرائم بن درائم کے اتنے حکومت سزاوا دیا ہوں ایک فتنہ صرف سمجھانا توجہ بے پرت کی عورت دی ایک فتنہ ہے توجہ ادھر توجہ مرو جی جا کے بیٹھو تو دعویٰ ہے میرا دعویٰ میں نے کیا دلائل سنو دعویٰ کیا ہے ایک فتنہ ہے فتنوں میں سے جن فتنوں کو کفار کی حکومت پیدا کرتی ہے ان فتنوں میں سے ایک فتنہ کیا ہے بے پردگی ہونے سے جرائم سونے اس تو جرم پیدا ہو باہر نکلی سمجھو بے پردگی ہوئی عورت گواہ ہو گئی کی ہو گئی چوک لے گئے پسند آ گئی ہے نہیں ہوتی انہاں آخر نہیں ہوتی تو موٹے سے سٹ لینا کہ گوا گواہ جرم تھانے پرچا بے پد کی تو پرچہ ہوتا ہے یا اخواہ سے بولوا ایک جڑ پیدا کس وجہ سے ہوا وہ اکبر آبادی سو سال پہلا پیار ہے پردہ جو اٹھ گیا تو آخر نکل گئی پردہ جو تو آخر نکلنے نکلنے کیوں بابا سمجھو دو چار بندے رل کے جناحیتا یا ایک نے جناح پیتا جنا جرم جناح سے پرچا ہوں یا بے پردیتے وہ بھی دکے آدھا منتری آئی نہ جرم ہی نہیں نا یہ سارا کچھ ہوں سمجھ لگی نہیں اچھا قتل ہو گئی اور گو مل یونیورسٹی ڈیرے شمیر خان وہ ڈیرا شمیر ایک کڑی دوے جڑ گئے وہ بھی آشک ہو گیا سکولی وہ بھی آشک ہو گیا دونوں لگے رہے ایک پتا لگا بھی فلانا بھی جڑیا کڑا انہیں کلاس کے لڑکی مار دیتی لڑکا مار دون قتل ہو گئے بے پردگی تو ہوئے یا کسی ہوم تو بولو جی کو کھڑے ہوتے کن جرم گیٹھا چیتنا بیج سچی دس انگریز دیا حکومت پردے کے حق کچن کہ پردے کے خلاف سا اسلام وہ حق حق چکی تین جرم اور تیرا سجن انگریز ہویا کیوں بریلی ملا ہوں تو آکھنا بھی پروانیا دیا منتانے میرے لو سیا گلا ماں بہت ملا ملوڈیا کے ہوفر میں کچھ نہ گیار یہاں دے تقریر بیان دے حرام ہونے ہی کافی ہے جہاں لوگوں آندے نا پروانے دوانیا مستانے گلام چیمو سبانگ لا مدینے گئی صرف قسم خدا کے کرکان اس قوم نو دخ پہچا دنیا کے اندر زلیل خوار کرا کے انتہا نو پہنچا لانسی دے دو فکرے کا بے وقوف کیا جانا جو ان کی کچھ پیا سو ہوں یہ سمجھاوا وضاحت کریز ہے بی خون کا ایک کترا جسم چ نہیں لیا آخری تھاواں سے پہلے डॉक्टर आवे हकीम आवे त्या वाह सारे पहलवान तेरे सत बोतल खून दिया चाहे पतला खून दियां चाहे पता नहीं इना खून कितों लिया हाए हाय میرے کو کنڈے کو لے جیتا سمے جی در ڈاکے مارو یہ مارو یہ انگریز کفر دی تابے داری جو تے راضی تے من ہو کے پہلو برباد ہوئی حالک رسول پروانہ غوث پاک مہر لائی آؤں شاہ بش ات روی کدی آزاد ہون دی نہ سوچی کدی اس دی غلامی تو نکلن دی نہ سوچی تو ایسے حال جنتی ہے تو جنتی ہے تنتی جنتی بس جنتی, جنتی, جنتی, جنتی, جنتی ہے جب یہ جنتی ملہ ہے تقریرا کر ہے شاعر بھی ہے پیدا علماء بھی ہو بھی خالی نہیں قوموں کی ڈگری لائی آؤں گی آشکا لانسی تا گلام ہے تیری حکومت سارے چیداری موتر بھی نہیں کرتے ایڈی غلامی یار افسوسہ لگا لیڈی غلامی انگریزہ جو ٹکٹی کھا دیئے قوم ٹکٹی کھانی شروع کر دیتی ہے میں نبی پاک فرمان پڑھا سی وقت آوے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیا جو کسے جو دن سارا ہے جو کسے ٹکٹی کھانی ہے تو ساں ٹکٹی کھانی میں پڑھے آتا ہے بڑا حیران میرے نبی ایک کی فرما دیتا ہے پھر آخر سرکار دا فرمان سی وہ پتہ لگا جی لندنگل نہیں ہوں سیاح آدمی نے لر وکھایا ماریا ایک برابر ایار بند سونی چتیا ہاں جی دس پتلے دسال لگے موٹے موٹے جناب جناب مکھیا بھی کرتے ہیں سرحد نو پہنچ دئیے کتا مدو آخ گا آشے گا پروانیا ہزور دیا مستانے آخیا میں کچھ مستانا ہزور دا اٹھے گا کرے گا گا تو ہیں کو پر تقریرا نقطے لچھے دار ادھر ادھر کدھر سورچے نا یہ سور دے سور آپ اگریز نے تو پک پکے, ہوں. پکے, ہوں. پکے ہوں. آنکھیں گا خطرناک حکیم لب تا گا. لبے گا کہ لب جائے گا جو جنہا یا بنتا سیاح مثال د لبن والے لب جی ہوں دی. جس لانسی نو مسا ہر لٹیا پایا ہر شا ل پی ہے جاتا جڑا مسلمان یہ دل چ لٹی چڑھنا احساس ہی ختم کہ مسلمان بادے کوئی شہ نہیں رہی اقبال یہ کہہ رہا ملا ہر شہ پائی گئی اقبال کہ ہر شہ ل لٹی گئی ہے وہ خیر او. او کیوں خیر اس واسطے مسلے تنخواہ نہیں بیٹھا ممبر تو روزی بیٹھا نہ بھولو وہ خدا بیٹر ممبر رسول چاہ پانی کا پٹا بنایا کہل ہوٹل ہاں جی نمکین روشو چاہیے نمکین نہیں جی نمکین بجا لا دے چکن کڑھائی لا دے مٹن کڑھائی لا دے میں جی تکیں گا میں او لا دیا گا تین میری مرضی کا لا داہ سیانے آدر نہ دکان سے جا کے اگلے آدھے نے سودا سا مرضی کا مانتی تگاری تغاری لو لاہوری رالما پانی کا خرچہ نہیں یہ ہوٹل کا کاٹر نہیں جس بہ کے روپیے کا کمانے لیا ہرگا چڑھا دے جی بادل آخے گا رب اگے چڑھا دے گا روٹی نہ بنا کی بچے جنہوں نے ہر ممبر سے بیٹھا روٹی کا نہیں جس نام مراد نو پوچھا تو کیوں پڑنا پا لگ جا ہاں. کیا حکومت لگ جا جمین برت لگ جاؤ قربانی قربانی دی تھان ہے اور جو فرمائی دے نا اقبال کرنقید سنو ملوڈیا دیش واسطے پکڑنا انہوں نے میں ممبر رسول کی ذمہ داری کا احساس دیا سمجھ لگی نہیں ممبر سے روزی نہ بائے ممبر تے, دین تے روزی ترے مرو مکہ ازم تے بلند تے اللہ رکھوار روشن دان رکھے سی سرکار نے پوچھا کیوں رکھے ارد کردہ حضور اس واسطے ہا آئے آپ نے فرمایا یار دا ارادہ کر ہوا ہا تی جانی سکول لانتی ٹکڑ ٹکڑا باہر جانے لالم جہے تقریران جملے بول ہیں باقی کچھ نہ آخر یہ کڑے کڑے اور گیا انہوں گمراہ کتار کر دیا میں لیکن صرف میں دو آم میں آم نہیں ہر میں کے اندر جہاں نق خون اٹھے گا سرکار بولو سب لا وہ فدو ایسے خوش ہو جی کن اتنے گل کرتا ہوں بھی فدو وہ بھی لائی کھڑے فدو تھلے والے بھی لائی کلن تھلے والے اتلے لائے آدھے اتلے والے تھلے لائے آتے کہ ادھر ویکو اور سچی دسیا جو جہے نا خون تو مکر نو پیسے نہ دو محفل پکی گلان قادری صاحب آ رہے ہیں چکو صاحب اور کراچی جا رہے ہیں سوا لاکھ میں آ رہا ہے کاری کرمت صاحب آ رہے ہیں فلاڑے آ رہے ہیں رحمتوں کی بارات تو لا میں موسم خود میرے چ خوش ہو جاتی ہے چلی جائے آپ بھی سر چھٹا پوا میں پتر لانتا پہ لانتا نہیں پہ کیوں میں سارے روپیے کے لالچ اگر روپیہ نہ دوں آئی جی سنا چاہیے توجو اگر اگلے سناو آگے سور نہ آن بغیر سرو قرآن سنا بغیر سر سونا سنا یہ مطلب یہ سر دشک روپیے دشک آشکے ہوں اتلا آخر تھلے والے آشکا تھلے والا اندرواں د تو تو تو چپکا دشک مدینہ دشک رسول آتا ہے شابش چوپکا میں بغیر نہیں آؤں سور تو بغیر خدا رسول لگتا نہ کرو گو رسول وہ پیسے کا خدا آ شکے وہ سور دے کے قرآن کیا قرآن چاہیے قرآن کو سمجھ نہیں لگی جی جی سلحان فطرے دی گل سمجھا سارے ایک بے پردگی ایک جی بے کتنے جرم بنے انگریز حکومت دشمن سی توجہ انگریز حکومت دشمن کافر <تصفح> انسان دا دشمن کافر شیطان دا کا پیرو کا توجہ کیوں اللہ تعالیٰ سب تو قرار تر ہے سارے دریا تو کو کیوں پیدا ہو حکومت کو تو کیوں فطرے پیدا ہوں فطرے تو کیوں دریام بند واسطے کہ کافر ہوں دے شیطان دا پیرو کام شیطان انسانہ دا دشمن ہے دشمن دشمن دا سکھ قدیلی جاندہ کہ جاندہ ہے ان شیطان کافر دے رہی کس پھیلا کے جرم کرا کے لوگ کانو لوگ کاندے ویچ جرائم پساد پھیلا کے تے سواد لیندہ ہے کتے دا پوسر تے او دے غلام تے چٹو حکومتہوں دی آئیں او لانتی پھر پرچے روپیے لے ادر کر رشوت پتہ نہیں ہزار طریقے نال لوٹ، مار کوٹ وہ اپنے شیطان اپنا دل خوش تو میں ہے رگڑی رہ سد کے جا اسلام دی عظمت تو کتنے خطنے جا ختم کرتے اسلام آخر بے پردگی کی بند کیوں پسند نہیں تیرا جیل جانا پسند نہیں قتل پسند نہیں سنا تو اسلام اس واسطے مثال دے مسئلہ سمجھا سپ جان جی جی سپ کا زہر کتنے مرضی سپٹر مرد جی سر کٹ دو سرف دند چ سچی دسو جی دند کٹ لوگ کسے نو نقصان دے سرنج دند نے زہر دماغ کا بندیا میں چوکے دے پاؤں دنداں تجو نہیں کون کھوپڑی گندی کتی سوچ کو کھوپڑی کا سہارے حکومت کو ہر برائی فساد سموز فرما دین آسمانہ تو قدی فساد کی خبر تھلے نہیں ہی. کیوں کیوں کفر کوفرالا ایک نہیں وستا سب تے پاک سبحان اللہ اللہ جے نہیں اس کوئی جرم تساد نہیں دسوے ہاتھ کھڑا کر کے اللہ دے ولی نبی اللہ ولی نے رشوت بولیا بتکاریاں کسروخار لٹ مار انہ سارے تو پچ دہت بلی بن میں امان نال دا سوئے جے دا بندہ او دا یار اونا چیر نہیں بندہ جنہ چیر پاک نہیں ہوندہ او دا قانون کی دا پاک ہوندہ خیالے ہوتے ہیں کھوتے نو کی پتا گول کند کی جنہ روڑی دے اوتے ہی رہے ہیں آجا کی پتا اسلام دا گول کند کی آپ پانگ رہے بھی کھوتے ہیں کھلا ہم دا گول کند کی ہوتے خیر گو خان سے آدمی میں کی فکر کھولے تے اک کھوے ران رن نچتی کان نال دہ دیا خبر سنے گلان سنے گانے سنے ایویں زبان گاوی اوے سجے کبے اگے پیچھے بدار ڈر پار دبیاں خریدتا گوران ہر ویسب رات تے اسباب مصروف ہوگی وہ فکر سوچ دا موقع لبے وہ سوچے یار کوئی دشمن بھی ہے کوئی سجن بھی ہے کوئی کافر بھی ہے कोई मुस्लिम भी है कोई धीम भैन भी है कोई भी है कोई इस्लाम भी है कानून भी है दुश्मन बर्बादी पी आई तेरे सोच के खानिया कोई खाना पतकारी तो खाली हो वे, तो उनुमी किसे का सोच दा, मौ का मौका लगे اللہ فرمان فرا خدا اس لیے منیا جسے فرا نے قوم نو بنا لیا دی. جی جیان جی جی کی آیا ترجمہ سنا ہے خپ فکو بہو قوم اپنے خودو بنا لیا انہیں تو خدا من بیٹھے مطلب کی تو بنتی ہے جو وہ خدا سی تو یار یہاں نے سوچا تنسان ہے خدا بن گیا ایسا انسان ایسا نہیں بن سکتے <تصفح> پھر کہ خدو دارے خدا تلا کا لیکن آخر خودو ایسا نہ عقل ماری گئی اسلام جن گر دیکھ کے کفار حکومت دی شرارت میں جی سمجھا اچھا سوال کرنا جب تو دسوج سال سو سال پہلو بھابی زیادہ سن یاد سچی سچی دس جا بھائی چن سکتے جی وجہ دسو اچھا یہ دسو اگریز حکومت کے دور اسلام ہے کہ سنگڑیا سنگڑیا سنگڑیا کہ ہے میرے سوال کا جواب دو حکومت جدو دیا آئی اسلام دن بن پھیلے یا سگریا بدیا درخت وجوہ بھابیت رابسیت مرزائیت دن ب دن پھیل رہی ہیں کہ گھٹ رہی ہیں जवाब फैल रही है इस पता लगे छुट्टी समझ नहीं लगी अच्छा हम समझ ادھر ویکو اسلام تے حق سونگڑا تے فرقے پھیل رہے ہیں سنت گھٹ رہے ہیں نیچریت پھیل رہی ہے وابیئت پھیل رہی ہے ہر فرقہ پھیل رہا ہے یہ گٹ رہے ہر سمجھو یہ فیل جڑے جہے پھیل رہے ہیں ادھر اسلام کٹ رہا اسلام سگڑتا یہ فیلتے نہیں اسلام کٹتا ہے یہ مطلب ہے کوئی دالا ہر وجہ دسو کی اگر کسی نمج ہے تو ٹھیک نہیں تو مینو پریشانی کرنی پی بولو میں پریشانی لے لوا لو سب دس رہا اگر کوئی مائی دلال لینا چیک ٹھکرا دے میرے زبان اے فلانا صاحب مرانی فلانا نہیں فلانا دو وجہ دو وجہ ہر پاتل پھیلیا اور حق پہلی وجہ سوچ اگریز آن حکومت کفر دیا حکومت کیونکہ وہ فیتنے پھیلا فتنے پیدا کر کے پلا ان. انگریز حکومت نے ایک بہت بڑ... جسے ہور فتنے پیدا کیتے سن پھیلائے سن ان ایک فتنہ اے بڑا واٹا فلایا جہاں ہوں جا بند کرو کشور آ گئے نہ چاہنا نہیں چاہیے گل سمجھ لے سب چنیا